بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے السل کتابن افقیمت ملت حکیم خبیر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 تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کل قدی تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے المست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 اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ تو ان بھیڑوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 ولٹ ان کب سو موتی لو نسو لو إِنْ کثو إِلَّا سِحْرٌ شی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 لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء لوکی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 ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی اولئیک الذین ليس لهم فی الاخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 أولئك يُعرضون على ربهم ويقول الذين كَذَبُوا على رَبِّهِمْ أَلَا دوال ربیم اللہ علمی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 اولئیک لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ود اوسل قومی ان نیل کم ندی ربین اللہ چا دوں الا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 بکال ملین کس رومی موک ان شر مس نم راک علین مِنْ م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 چنی چالی اچالی کم ان موہ تم ل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 انجریل علم و ماری دل دین امنو انجن اور اے براج را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 بِمَا فِي تسدری إِنِّي خیرا اللہ الظَّالِمِينَ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 ویسنا فل نَسْخَرُ مل كَمَا کمتس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 ان ربی لغفور رحیم نو نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھیرنا بھی میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِنِي یا یا معنا ولا تكم مع کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی لو کا بیٹا دور فاصلے پر تھا لو نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے جبلی سوئی منی مسئ مل میل بَيْنَهُمَ وح فَكَانَ جو نلوقی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 سنا وکیل بو دل کو مل والی حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا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 پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تل کمن الکھ چل ملا قوم کی من قبل ہے دسبل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 اے براجران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے وو رب کم سم سیلس ملک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 مجرمو كي ترى من أبره قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن ب تاركين آلهتنا عن قولك وما نحن ب تاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 دہشد انریشو من دونه سکی جميعا ثم لا تنظرون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 انکل ربی ربی کم دبن بنا سیتی ہے ان ربی عال مستتی میرا بھروسہ اللہ پر ہے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 یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگرا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ, وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ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 الخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آٹ نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آٹ خوت کی قوم کے لوگ وَإلا ثمود أَخَاهُمْ قوم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 اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے أَن کم مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي لفی شکیم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 لو ابھی و چنی محنت سن سرنی مین اللہ ان سوئی تم سنچی نی وی رخ سولی نے کہا اے براج رانے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 یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فالح مِنَّا وَمِنْ میں ہوں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ ان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 یہ تو بڑی عجیب بات ہے کورو اچا جی نمر احمد اللہ وبا کیا تلیکم ان حمید فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو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 یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک و انہم آتیم عذاب غیر مردود آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے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 لو مِنَ او وَلَا اشلی کبھی مینل چین کہ گل مچ مسو بہ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 وإلى مدين أخاهم شعيبا. قَالَ ول مدا سوائیں بالمی باح ملک ولت مل میز ان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 کم شفاقی ائی بہ کم مسلم او قو محدن او قو مسالو اور اے براج قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرے کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا خود یا صالح کی قوم پر آیا تھا اور لوٹ کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے ربی رحیم دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَرْنَوْ فِيهَا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 وما امر فرعون اور موسا کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معمولیت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا نے سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی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 ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا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 جب وہ آئے گا تو کسی کو باٹ کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک باخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَ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 بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے الَّذِينَ سُعِدُوا الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ الم شو امو مجدو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 بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کا سر ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمُ رِيب ہم اس سے پہلے موسا کو بھی کتاب دے چکے ہیں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 ان الحسنات اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا مونی من من إلا من من وَاتَّبَعَ تی یا مَا پل فِيهِ مل پولی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 زال مختلف نہ مل دال اہم وت مت کلی متربکل امل اہ ن مجھ